جی مزارات پر جو جھنڈا لگا ہوتا ہے اسے عام لوگ علم کہتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اس کے بارے <فرمان> اصل میں مزارات پر جھنڈا یا غلاف یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عام قبروں میں اور اولیاء کے قبروں میں امتیاز ہو جائے صرف اتنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے صاحب اب رہا کہ وہ جس کو علم کہا جاتا ہے تو تو شیعہ حضرات کا مذہب ہے کہیں بھی علم لگا دیں تھوڑی دیر کے بعد گزر جائیں تو امام باڑا بنا دیں اب میں آپ کو چند بتاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ یہ عموماً ایم اے روڈ پر ایک مسجد ہے بنیادی مسجد اس کے برابر انہوں نے علم لگایا اب علم لگانے کے بعد تھوڑے دن میں امام باڑہ بنا دیا پھر اس کے بعد جب یہ سارا یہ آبادی اٹھی تو آبادی اٹھے پہ انہوں نے کلیم کر دیا جی ہمیں تو امام باڑے کی جگہ دی جائے اچھا بڑا عجیب مسئلہ کہنے لگے کہ بھائی ہماری یہاں مسجد تو بدلی جا سکتی ہے امام باڑہ نہیں بدلا جا سکتا ہاں وہ بالکل پتھر کی لگی گئے جہاں بن جائے بن جائے وہ سمجھے تو بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے پھر ان کا ایمام بڑا دیا گیا آپ فیڈل بھی کے پل سے جائیے الٹے ہاتھ پہ سراجو دولا کالیش تھا کالج کے دیوار کے قریب ایک علم لگا دیا انہوں نے ٹھیک اب کرتے کرتے کچھ تھوڑی اینڈ بلاک لگانے کے بعد تھوڑا سا قبضہ کر لیا وہ ماتم بھی ہونے لگا جلوز بھی نکلنے لگا جیسوں تو کی باؤنڈری وال بنی تو حکومت سے لڑ جھگڑ کر وہاں امام باڑہ بنا لیا بالکل مختصر سی جگہ ایک پٹی کی سی ہے مگر وہ امام باڑہ بن گیا جانا وہاں تو اگر علم لگا کر امام باڑہ بنانا مقصود ہے بھائی تو ہمارا خالی جھنڈا جو ہے نا وہ بائیں سے برکت نہیں وہ کسی بزرگ کے مزار پر لگایا تو اس لیے کہ عام قبور میں اور بزرگوں کے قبور میں امتیاز ہو جائے جو بزرگوں کے مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہے اس کا بھی یہی وہ ہے کہ عام قبروں میں اور بزرگوں کے قبر میں امتیاز ہو جائے اور ایک اس کی وجہ یہ بھی لکھی اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کہ بزرگوں کے جو مزار پر چادر ہو یا کچھ ہو یا ان کو مرکب مسجع کیا تو آنے جانے والا آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہ فاتحہ پڑھے اور اس سے برکت حاصل کرے